اولیا اللہ علیہ المنو وک نوتقون خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہم سے ڈرتے رہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا مقام بھی بیان کر دیا ہے اور اولیاء کرام کی صفات بھی بیان کر دی ہیں خبردار اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی غم ہے نہ خوف ہے اور اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں اللہ دین آمن و و جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے اللہ تبارکہ تعالیٰ سے آج تک کسی کی ملاقات ہوئی ہے بات ہوئی ہے اب کی ہم میں سے کسی کی نہ بات ہوئی ہے نہ ملاقات ہوئی ہے اللہ کی دوستی کیسے حاصل کی جائے محبت کیسے حاصل کی جائے ملاقات ہوئی ہو بات ہوئی ہو اللہ کو معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ ہم کریں اور کن کو ناپسند کرتا ہے ان سے ہم بچیں تاکہ اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے تو جب ملاقات اور بات نہیں ہوئی تو ایک ہی راستہ ہے اللہ کی مرضی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ کی وحی آتی رہی ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے وہ کی جائیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے ان سے بچا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا اس کا مطلب ان کے دین پر ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا اللہ کا دیا ہوا دین جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اس دین پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا آپ کہیں گے یہ باتیں کون سی بتانے والی ہیں یہ تو بالکل ہم پہلے ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھو کہ اللہ کا ولی وہی بن سکتا ہے جو اس دین پر عمل کرے جو اس دین کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کا ولی نہیں بنے گا شیطان کا ولی بن جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی رب کا بھی ولی نہ ہو اور شیطان کا ولی بھی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو رب کا ولی ہے اس نے جنت میں جانا ہے اور جو رب کا ولی نہیں اس نے جہنم میں جانا ہے اور جو رب کا ولی نہیں وہ خود بخود ہی شیطان کا ولی بن جاتا ہے اس لیے کہ بیچ میں کوئی تیسرا ہے نہیں یا رحمان ہے یا شیطان ہے اس نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور قیامت والے دن دیکھنا ولا تجد و اکثر شاکرین اکثریت تیرا شکر کرنے والے نہیں میرے گن گانے والے ہوں گے عبادت یا رحمان کی ہوتی ہے یا شیطان کی ہوتی ہے جو عبادت خالصً رحمان کی ہوگی وہ رحمان کی ہوگی جو خالصً شیطان کی ہوگی وہ شیطان کی ہوگی اور جو عبادت رحمان کی ہو اور بیچ میں تھوڑا سا حصہ شیطان کا رکھ لیا جائے وہ بھی رب شیطان کو ہی دے دیتا ہے اللہ قبول صرف اس عبادت کو کرتا ہے جو خالص رحمان کی ہو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا اگن شرکا یعنی شرک میں بے پرواہ ذات ہوں مستغنی ہوں غنی ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں من عامل آمنا اشراک ہی مایہ غیری جس نے میرے لیے کوئی کام کیا اور اس میں تھوڑا حصہ کسی اور کا بھی رکھ لیا یہ گیارہ گلاس دودھ کے ہیں تو رب کے نام کے لیکن یہ گیارہویں والے کے نام کے بھی ہیں گیارہ تاریخ کو فرمایا اس میں اس نے کسی اور کا حصہ رکھ لیا ترخت ہو و شر میں اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کی عبادت کو بھی چھوڑ دیتا ہوں میں تو صرف وہ قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے تو جو خالص اللہ کے لیے نہ ہو وہ ساری شیطان کے کھاتے میں جاتی ہے کوئی حجر کی پوجا کرے کوئی شجر کی پوجا کرے کوئی قبر کی پوجا کرے کوئی چاند ستارے کی پوجا کرے کوئی پریوں اور فرشتوں کی پوجا کرے کسی کی پوجا کرے وہ سب شیطان کی پوجا ہے ایک رب رحمان کی کرے گا تو وہ رحمان کی پوجا ہے جو ایک ربع الجلال کا دوست بنے گا وہ رب رحمان کا ولی ہے اور جو رب کا ولی نہ بن سکا وہ شیطان کا ولی ہے دونوں کے ولی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے ولیوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں علاءول اللّہ فن علیہ ولہم سنون جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اللہ دین آمنوں و جن میں ایمان اور تقوع ہوگا شیطان کے ولی کون ہوں گے ان شیعطین اولیا جو ایمان نہیں لائے گا وہ شیطان کا ولی ہوگا تو صرف ایمان والے رب کے ولی ہوں گے جو بے ایمان ہیں عیسائی ہوں یہودی ہوں بدھ مت ہوں ہندو مت ہوں وہ دہریے ہوں وہ ان کی کوئی بھی شکل ہو وہ سب شیطان کے ولی ہوں گے اور جو خالص رحمان کی پوجا کرتا ہے اس کے دین کو مانتا ہے اس پر ایمان لاتا ہے اس سے ڈرتا ہے وہ رب کا ولی ہوگا اللہ تبارہ کا تعالی اپنے ولیوں کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور شیطان اپنے ولیوں کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اللہ اپنے ولیوں کو اپنی ذات سے ڈراتا اور وہ اس سے ڈرتے ہیں شیطان اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اس کے ولی اس سے ڈرتے ہیں اللہ کے ولی اللہ سے ڈرتے اور غیر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور شیطان کے ولی شیطان سے ڈرتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ جین آمنوں وکانوی ایمان والے اور رب سے ڈرنے والے وہ وہ رب الجلال کے ولی ہیں اور بے ایمان اور رب سے نہ ڈرنے والے وہ شیطان کے ولی ہیں اب میں ان کو بیان کرنے کے لیے دونوں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے ولی اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو ڈراتا ہے اس کی تو بہت زیادہ دلیلیں ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایو الحلینہ آ منتق اللہ یا ایو النا ستو ربا کم ویو حل اللہ ہنف اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے وقافو نی مجھ سے ڈرو ان کون تو مومنین اگر تم مومن ہو اس کے تو اطق اللہ اتق اللہ اتقو ربم ایو الناس ایو المومنون بہت زیادہ آیات ہے قرآن حکیم کی جن میں اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں بساؤ کا دو دو بار کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو یا یو الحلین آ ملتق اللہ حق کا تو کاتی ہی یا یوح الدین عمرتقو ربقم یا یوحََََََََََََََ الناس تقو ربكككككككككككم یاہن لذن عام تك اللہ ولطنز و نفس ما قدمت لغت پھر اللہ پھر اس سے ڈر جاؤ تو یہ اللہ اپنے اولیاء کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں ڈرائے اور ہم رب سے ڈر جائیں اللہ کا حکم مان لیں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کا حکم ہے نا ڈرو تو اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے ہم اللہ کا حکم مان کر اللہ سے ڈرنے لگ جائیں اور جو وہ کام حکم دے کریں جس سے منع کریں عباد آ جائیں یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے بلکہ میں آپ سے عرب کروں کہ جتنا قدر تقوی زیادہ ہوگا آپ کی عبادات کا وزن زیادہ ہوگا اور جتنا قدر تقوی کم ہوگا عبادت سے جوہر تیل تھوڑا نکلے گا جوہر کم نکلے گا اتنی اس کی عبادت کھوکھلی ہوگی اتنی اس کا حدر کم ہوگا حضرت عبد الرحمان بن رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ہجرتیں کرنے والے وہ سابقون اولون امن المہاجرین مہاجروں میں سے ابتدائی لوگوں میں سے مارے کھانے والے قربانیاں دینے والے یہ بھی صحابی رسول ہیں ان کا بڑا مقام ہے دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو وہ بھی صحابی رسول ہیں تو وہ بھی مجھا ہے. ہے تو وہ بھی اللہ کی ننگی تلوار لیکن وہ تقریباً چھ ہجری میں مسلمان ہوئے تیرہ سال مکے کے اور چھ سال مدینے کے وہ اسلام کی مخالفت کرتے رہے احد کے میدان میں مسلمانوں کو جو جتنی تکلیف آئی اس میں بڑا کردار خالد بن ولید کرتا رضی اللہ عنہ اب ان دونوں کی نیکی کا بیلنس برابر نہیں ان دونوں کے تقوی کا معیار برابر نہیں ان دونوں کے ایمان اور اخلاص کا معیار برابر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں کو لایا گیا آپس میں کوئی چپکلش ہوئی تھی اور ماں خالد لحدم انفا کا مثلا عہدِندہ بن اگر تم میں سے کوئی عہد پہاڑ کا مالک بن جائے بہد پہاڑ سونے کا بن جائے اور وہ سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے ما بالا کا مد احدہ ملان نصیفہ اور یہ اللہ کے درویش ایک مد دو مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں دو مٹھی صدقہ کر دیں کسی چیز کا ما بالا کا مد احدان صیفہ ایک مٹھی کے بھی برابر تمہارے عہد پہاڑ کا سونا مقابلہ نہیں کر سکتے حالانکہ صحابی ہونے میں مجاہد ہونے میں قائد ہونے میں برابر ہیں لیکن وہ جو بنیادی چیز ہے بیج کی بیلنس تقوی تقوا کیسے آتا ہے عبادت کرنے سے یا یو النّا صحبدالبا کم لوگ رب کی عبادت کرو اللہ خالہ کرکم جس نے تمہیں بنایا والی من قبلکم جس نے تمہارے ابا دادا کو بنایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لا <تَتَّقُون> رب کی عبادت کرو گے تم میں تقویٰ آئے گا روزہ رکھو گے لا اللہ <تَتَّقُون> حج کرو گے لا تم تکوا آئے گا قربانی کرو گے نہیں انار اللہ ولا دماحا ولا کی انارو اتوا بن سب چیزوں سے تقویٰ نکلتا ہے عبد الرحمٰن بن عوف کی نیکی کا بیلنس زیادہ اس کا تقوا زیادہ اس کی ہر ہر نیکی کا وزن زیادہ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھ سے ڈرو اس کے بندے اس سے ڈرتے ہیں اور ان کی ہر ہر نیکی کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں ابلیس کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے ڈرو اس کے بندے اس سے ڈرتے ہیں تو ان کی نیکیاں پہلی بھی برباد ہو جاتی ہیں اس کی دلیل اللہ فرماتے ہیں ان نمازا لکم و شیطان یہ تو شیطان ہے جو اپنے اولیا کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے ان نمازہ لکم و شیطان یہ تو شیطان ہے جو اپنے آپ کو اپنے آپ سے اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے فلاں تو میرے بندو تم شیطان سے مت ڈرنا تم تم میرے ہو مجھ سے ڈرا کرو کون کہتا ہے ان نمازہ الشیطان یہ تو شیطان ہے یہ خب اولیاح اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے اپنے ولیوں کو ڈراتا ہے فلا خافو میرے ولیو تم شیطان کے شیطان سے مت ڈرنا وخافونی مجھ سے ڈرو ان کن تم مومنین اگر تم میں ایمان ہے ثابت ہوا ایمان اللہ کے اولیاء کی صفت ہے موج سے ڈرو گے تو تقوی ایمان والوں کا اور اولیاء کی صفت ہے اور یہی پہلی آیت میں عرض کیا تھا میں نے اللہ فرماتے ہیں دینہ آمن و قانو جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان نماز میں شیطان یوخو و شیطان اپنے ولیوں کو ڈراتا ہے ایک اور مقام پر اللہ تبارا و وطالعہ فرماتا ہے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے سورہ ظخر میں یہ اپنے دوستوں کو ڈراتے ہیں اور ان سے کام نکلواتے ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان کرتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ شیطان اپنے دوستوں کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اپنے دوستوں کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان سے نہیں ڈرتے اور جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں وہ وہ رحمان سے نہیں ڈرتے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے آپ سے ہے شیطان اپنے بندوں کو اپنے آپ سے ہے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان سے نہیں ڈرتے اب آپ دیکھ لو پینتالیس ملکوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ان کی ٹیکنالوجی بہترین تھی ان کی افرادی قوت زیادہ تھی ڈالر ان کے پاس بہت تھا مکرو فریب بہت تھا جھوٹ بہت تھا جہاز گر گیا بندے زخمی ہوئے مرا کوئی نہیں کہتے تھے نا جہاز گرا لیکن وہ فنی خرابی سے گرا جھوٹ بولتے تھے نا اور کہتے تھے میڈیا ان کے ہاتھ میں وہ بھی ایک جنگ ہے اور اسلحہ ہر قسم کا ان کے ہاتھ میں ہے اور کمیونکیشن سسٹم ان کے ہاتھ میں سب کچھ ان کے پاس اس کے باوجود انہوں نے آ کر ڈرایا اللہ کے ولیوں کو اللہ کے ولی ڈر گئے نہیں انہوں نے کہا ہم نے ڈرتے تم سے آ جاؤ کر لو مقابلہ اور مقابلہ ان لوگوں سے جن کے پاس نہ افرادی قوت نہ اسلحہ نہ میڈیا نہ کمیونیکیشن سسٹم خود ہی پہلا کام امریکہ نے آ کر یہ کیا تھا کہ وہاں کے مجاہدوں کے تمام وائرلیس سیٹ جلا دیے تھے ایک ایسا کوئی آلہ چلایا تھا جس سے وہ سب جل گئے تھے بعد میں خود پشتاتا رہا کہ یہ اب کرتے ہیں آپس میں رابطہ ہاتھ سے لکھے ہوئے خط کے ساتھ اور ان کی زبان ہمیں نہیں آتی اور ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے اب کیا کریں اب ہم کیا کریں رشیا کہاں سے چلا داغستان چیچنیا ازبکستان ترکمانستان آادر بائی جان تاجکستان پہنچا وہاں سے افغانستان آیا اور اس کا پروگرام تھا آگے پاکستان کو تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا آگے جا کر گرم سمندروں میں تیل والے علاقوں پر قبضہ کرنے کا اس کا پروگرام تھا سارے کے سارے پچھلے ملک یہی کہتے رہے کہ یہ تو ریش ہے یہ تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کا مقابلہ ممکن نہیں لیکن جب اللہ کے ولی کھڑے ہو گئے لوگ کہتے تھے ان کا دماغ خراب ہے ان کی گولی سے ان کے ٹینک کو خراش بھی نہیں آئے گی یہ کیسے مقابلہ کریں گے لیکن اللہ فرماتے ہیں لا خوفن علیہم الحم یا سنون یہ صرف مرنے کے بعد نہیں ہے یہاں بھی ان پر کسی اور کا خوف نہیں ہوتا وہ کھڑے ہو گئے اور آسمان کی آنکھ نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی دو قوتیں اور بڑی بڑی سب قوتیں اس پہاڑوں کی چکی میں آ کر پس گئیں اور اپنے زخم چاٹ رہی ہیں اور آج ان کے نام و نشان مٹ رہے ہیں ان کے بینک کرپٹ ہو رہے ہیں ان کا بھیجا نکل رہا ہے اور ان کے بہت بڑے بڑے نقصان ہوئے اور کچھ حاصل نہیں کر سکے اور واپس چلے گئے یہ سب کب ہوا جب مقابلہ ایمان اور تقوع والوں کے ساتھ تھا اگرچہ اسلحہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا تو میرے عزیز بھائی اللہ کے بندے شیطان سے نہیں ڈرتے اب شیطان کے بندے رحمان سے ڈرتے ہیں کیوں بھائی رحمان سے ڈرتے ہوتے تو پھر شیطان کی کیوں ہوتے اگر رب سے ڈرتے ہوتے تو رب کی بات مانتے ایمان لاتے رب سے بے خوف ہوئے تو ادھر گئے نا رب سے بے خوف ہوئے تو ادھر گئے نا اللہ کے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے اس سے ڈرتے ہیں اگر وہ رب سے ڈرتے ہوتے تو کبھی شیطان کے نہ بنتے یہی وجہ ہے آپ دیکھو ایک آدمی کے گلے میں تعویذ ہے اس کو کہو اس کو کاٹ دو کہتا جی میں تو نہیں کاٹ سکتا یہ تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے اور جو رحمان کا بندہ ہے وہ کبھی نہیں پہنتا اس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی جس طرح کسی ریوڑ میں دو تین لوگوں کی بکریاں ہوں تو وہ اپنی اپنی بکری کے گلے میں مختلف قسم کے کلادے پہنا دے ہار پہنا دے کہ بھائی یاد رکھنا یہ والی میری ہے تو شیطان بھی اپنے بندوں کو نشانی لگاتا ہے رب کو بتاتا ہے دیکھئے جن جن کے بازوؤں پر جن جن کی ٹانگوں پر جن جن کے کمر پر جن جن کے گلے میں تعویذ ہے میرا یہ میرے بندے ہیں اور باقی تیرے ہیں اور تعویذ شرک والا ہوتا ہے اس میں ناسمجھ سمجھانے والی کلام لکھی ہوتی ہے وہ بھی شرکیاں ہوتی ہے اور اگر سمجھ آنے والی ہو تو وہ بھی غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے یا جبریل یا مکائل یا اصرافیل اللہ کے نبی سے مدد علی سے مدد فرشتوں سے مدد رب کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے اور بس اوقات آڑے ٹیڑھے ہنسے لکھے ہوتے ہیں جو سب کے سب شرکیاں ہوتے ہیں تو وہ شیطان باندھ دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی پیپل پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ میں جائے یا ادھر سے ادھر آئے تو وہ اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑیں گے اس کو پریشان تو کریں گے نا تو ایسے ہی جب آپ تعویذ کاٹو گے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آپ کو پریشان کرے لیکن صبح و شام کے اذکار اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تھوڑا سا اس کو دکھانا پڑتا ہے اپنا آپ اللہ کا خوف دل میں ہو بندہ شیر ہو جاتا ہے آئندہ وہ آپ کو تنگ نہیں کر سکتا ان نقید شیطان اکان اور شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے تھوڑا بہت ہلائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس تھوڑا بہت ہلانے سے اگر وہ کچا ہوا تو دوبارہ چلا جائے گا شیطان کے پاس شیطان کے اولیاء کے پاس ان سے تعویذ اور لے آئے گا لہذا وہ پکا اس کا بندہ بن جائے تو شیطان کے ولی رحمان سے نہیں ڈرتے اور رحمان کے ولی شیطان سے نہیں ڈرتے اگلی بات یہ ہے کہ شیطان اپنے ولیوں کی مدد کرتا ہے مگر دھوکا دیتا ہے اور رحمان اپنے ولیوں کی مدد کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا اللہ اپنے مدد بریوں کی مدد کیسے کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری مدد کرو گے میرے دین کے لیے کھڑے ہوگے تو میں تمہاری مدد کروں گا اللہ فرماتے ہیں والن سر اللہ سرو جو میری مدد کرے گا میں اس کی ضرور مدد کروں گا اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ و روسولی اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے میں ان کی مدد کروں گا اور اللہ فرماتے ہیں جب یاد کر یاد کر جب تیرا رب اپنے فرشتوں کو وحی کر رہا تھا وہ میرے فرشتوں جاؤ جا کر بدریوں کی مدد کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یا اللہ تقسیم کار کیا ہوگی فرمایا تمہارا کام یہ ہے فصف رت اللہ جینوں مومن تھوڑے سے ہیں ڈر رہے ہیں ان کو ذرا تھپکی دو سکون نازل کرو ان کے دلوں میں وہ ذرا ڈٹ جائیں جم جائیں سول کی فی غلوب کافر و جب تمہارے جمانے سے مسلمان جم جائیں گے تو پھر میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا اور وہ بھاگنے لگ جائیں گے جب وہ بھاگنے لگ جائیں فخر ربو فوق الآنا اے میرے فرشتوں ان کی گردنوں پر مارنا واضر وہ میں بنان ان کے ایک ایک جوڑ پر مارنا صحابی فرماتے ہیں میں ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہا ہوں میں اکیلا وہ بھی اکیلا وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے میں جب قریب پہنچا تو میں نے تلوار اٹھائی اس کو مارنے کے لیے وہ میری تلوار کے مارنے سے پہلے گر گیا اور اس کا سر بری طرح کچلا ہوا تھا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی ایک ساتھی کہتا میں بھاگ رہا تھا کافر کے پیچھے پیچھے ایک آواز آئی اقبل یا ہیزوم ارے حضوم آگے بڑھ آپ نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا جلدی کر کہیں مجاہد نہ اس کو مار ڈالا اللہ فرماتے ہیں میں ابھی تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ اپنا تعارف کیا کرواتا ہے اللہ اکبر فرمایا فقات الفی صبیل اللہ نہ اے نبی اللہ کے راستے میں کتال کر میرے سامنے تو اکیلا ہی پابند ہے وہ ہر دن مومنوں کو جمع کر کے جہاد کی تلقین کیا کر حص اللہ با صدین کفر اللہ کافر کی پیش قدمی روک دے گا وہ اللہ اشد و اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے میں شدید لڑائی کی مہارت رکھنے والی ذات ہوں وہ اشد تنقیرہ اور شدید انتقام لینے والی ذات ہوں دو ہی کام ضروری ہوتے ہیں ایک لڑائی کی مہارت ضروری ہوتی ہے اور ایک اندر جذبہ ضروری ہوتا ہے مہارت شدید ہو اور اندر جذبہ نہ ہو یا جذبہ شدید ہو اور لڑنا نہ آتا ہو تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے فرمایا ربع الجلال لڑائی کی مہارت بھی رکھتا ہے اور اس میں انتقام بھی بہت شدید ہے اشد و باسن و اشد و دونوں کام شدید شدید ہیں اللہ اپنا تعارف یہ کرواتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے ولیوں کی مدد کرتا ہے شیطان کیا کرتا ہے بدر میں آیا تھا اکسا کر لایا سب کو وہ انی جار اللہ کم وہ کال شیتان کہتا ہے جاؤ میدان میں لڑو مسلمانوں سے وہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے تراط عطانی ناکا ساقبئی جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو کہتا ہے الٹے قدموں پیچھے بھاگا نہ کا سا الٹے قدموں پیچھے بھاگا اور کیا کہتا ہے انی مجھے تو وہ نظر آتے جو تمہیں نظر نہیں آتے اللہ حرب العالمین مجھے تو بہت ڈر آ رہا ہے میں تو جا رہا ہوں ان کو چھوڑ کر بھاگیا مرنے کے لیے وہ ستر مارے گئے ستر پکڑے گئے پہلے ان کو کہتا رہا میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی اور کی آؤ تو صحیح اور جب دیکھا اللہ کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں کہتے ہیں مجھے وہ نظر آتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے اس لیے میں تو جا رہا یہ اس کی وفا ہے اس جہان میں اور جو اس جہان میں ہوگا وہ کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہ قال شان الماخود العمر جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں چلے گئے جہنمیوں کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا ان کو کہتا سنو وہ سب اعتراض کر رہے ہیں وہ بابا تو نے مروا دیا ہمیں تیری پوجا کرتے رہے اور تو نے ہمیں مروا دیا وہ کہتا سنو ان اللہ وعد الحق اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا نیکی کرو گے جنت ملے گی اور دیکھ لو مل گئی ان کو واحد تو تو میں نے تمہارے ساتھ جھوٹا وعدہ دیا تھا مَا انا بے مشرف کو ان نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو اور بابا تیری پوجا کرتے رہے تو نے مروا دیا کہتے کب کرتے رہے اِن کفر من قبل اب تک جو تم میری پوجا کرتے ہو نا میں انکار کرتا ہوں لاؤ کوئی میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کہ تم میری پوجا کرتے رہے ہو لاؤ کوئی دلیپ اِن کفر تمہیں اشرک تم انہیں قبل جو جو میری پوجا کرتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں اور اب میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو اب جو تم سے ہوتا ہے کر لو میں رہا ہوں میں نے تم سے غلط وعدہ کیا تھا اور کہتا ہے بابا تم نے پھر کہا کیوں تھا ہمیں کہ میرے پیچھے لگو کہتا ہے وباد تو کہوں فاخلف میں نے تمہیں کہا تھا میں نے میں مکر گیا ہوں بات کرتا میں نے انما نہ دعوتوں کو جب تم لی میں نے تو خالی زبان سے کہا تھا تو میری مان گئے نہ مانتے ماک علی عالیہ تم ان سلطان میرا کو تم پر زور چلتا تھا میں نے کو ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں اپنا ساتھی بنایا تھا وہ سے ڈالتا تھا تو میرے پیچھے لگے نہ لگتے آپ اور جو آج مجھے یاد نہیں آ رہی تھی وہ یہ ہے ان نہ ہوں سلطان ہوں نالین امن و اعلی رب احمیت وقلون لئی صلا سلطان ال نظین امن و اعلیٰمیت ون اللہ کے بندے شیطان سے نہیں لڑتے اور شیطان کا ان پر زور نہیں چلتا اور شیطان کے بندے شیطان سے لڑتے ہیں اور شیطان کا ان پر زور چلتا ہے اِن ہُو لئی صلی اللہ سلطان الدینہ شیطان کا زور ایمان والوں پر نہیں چلتا رَبِّهِمْ الاربکلوم جو اللہ پر توکّل کرتے ہیں ان پر نہیں چلتا ان سلطان ہوزین ہُ شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان کو بلی بناتے ہیں شیطان کو دوست بناتے ہیں انما نما سلطان ہو علین اعت وََََََََََََََََََََََ الُُظين ہم بي مشركون شیطان کو رب کا شریک بناتے ہیں شیطان کو دوست بناتے ہیں جو شیطان کو دوست بنائے گا شریک بنائے گا اس پر شیطان کا زور چلے گا اور جو رحمان کو دوست بناتا ہے اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا اب دیکھ لو بغير طويضوں كے پھرتے ہم سارے ہمارے پر کسی شیطان کا زور نہیں چلتا اللہ کے فضل سے پنجاب کے کسی گاؤں میں روڈ بن رہی تھی وہاں ایک پرانا درخت تھا پچاس ساٹھ ستر سو سال کا جب وہاں پہنچے تو اس میں کوئی جن ہوگا اس نے کوئی جھلکی دکھائی اور ٹھیکےدار بھاگ گیا کہتے میں یہاں روڈ نہیں بناتا مشہور ہو گیا کہ یہ ساتھ جو بابے کی قبر ہے نا یہ بابا درخت اکھاڑنے نہیں دیتا جو درخت اکھیڑے گا تباہ ہو جائے گا اس درخت کی قیمت بھی لاکھوں میں تھی تو وہاں کا جو مشرقوں کا بڑا تھا کہتا ہے جو یہ درخت اکھاڑے گا اس کو لاکھ روپیہ دوں گا وہ یوٹیوب پر اس کی ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے وہ آ گئے آپ کے ساتھی آ گئے انہوں نے پہلے تو میڈیا کے سامنے پورا ان کا اعتراف کروایا اس کے بعد وہ سارے کل ہاریاں آریاں لے کر آ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دی اس کے اور ایک لاکھ روپیہ انعام بھی لے لیا درخت بھی لے گئے ایک کہتا ہے میں نے اس کی مسواک کا کاٹ لی تو میرا شال ہو جائے گا دوسرا کہ دوسرا کو جگ سے گھیر دیتا اس کو, کو کچھ نہیں ہوتا یہ کیا ہے انہ علیہ الص اللہ سلطان اللّنٰن شیطان کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کا معنی رب کی ولایت ہے ان سلطان عں اللہ عط وََ اللّنہ شیطان كا زور صرف ان پر چلتا ہے جو رب شیطان کو دوست بناتے ہیں والذین ولہدین بہ مشرقون اور شیطان کو رب کا شریک بناتے ہیں وہ اس کے دوست ہیں وہ اس کے دوست ہیں سمجھ آ بات كی یہاں تک ایک پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ دوست کیسے بنتا ہے ولی کیسے بنتا ہے بنیادی بات تو یہ ہے کہ رب کی مانے تو رب کا دوست بنتا ہے شیطان کی مانو تو شیطان کا دوست بنتا ہے بنیادی بات تو یہ ہے لیکن اب کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے قدسی فرمایا کہ ماں تکر بلیہ اب دی بشین احب علیہ میں مفترت و اللہ کے عائد کردہ فرائض سے زیادہ اللہ کو کوئی محبوب عبادت نہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑے بڑا ذریعہ وہ فرائض ہیں جو اللہ نے عائد کیے ہیں فرض نماز فرض روزہ فرض حج فرض زکاط جتنے بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں وہ اللہ کے قرب کا محبوب ترین راستہ ہے اور مزید رب کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے والزار ہو یہ تو کرب کو ابدی مزید رب کا قرب حاصل کرتا ہے بندہ نفلی عبادات کے ساتھ نفلی روزہ نفلی حج نفلی عمرہ نفلی زکوٰۃ صدقہ خیرات اور نفلی نماز اس کے ساتھ مزید قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تکرب وبدی بن نوافل بندہ نفلی عبادت کے ساتھ میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتٰ حبا یہاں تک کہ میں رب اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں دوسری رات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نادا جبریل جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں فلا محلے کا باسی اس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کیا کر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو نیچے اپنے تمام خرب بھا فرشتوں کو کہہ دیتا ہے او oh, میرے ساتھی ہو ربۃ جلال کو فلاں بال فلاں سے محبت ہو گئی ہے تم بھی اس سے محبت کیا کرو جب اللہ اور اس کے فرشتے محبت شروع کر دیتے ہیں ود القبول وفید دنیا دنیا میں اس کے لیے قبولیت کو لکھ دیا جاتا ہے لوگ اس کی بات کو قبول کرتے ہیں اس کی بات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے لاضال و تکر بلوا پھر حتہ و میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر وہ کون تو ثما یس نا و بی و باسار و میں اس کی سماعت اور بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا اور سنتا ہے یمشی بہا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے والا انصنی لو تن ہوں پھر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں والا انتعاد ابی لغن ہو اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں اور کبھی کسی کام کو کرتے وقت میں رب تردد کا شکار نہیں ہوتا کہ کروں نہ کروں بس میرا فیصلہ ہو کر دینا ہے اور ہو جانا ہے لیکن اس اللہ کے ولی کی جان نکالتے وقت میں رب تردد کرتا ہوں کیسے کہ ایک طرف جو وہ میں جو میں چاہتا ہوں اسی کو وہ چاہتا ہے تبھی تو ولی بنائے نا جو میں چاہتا ہوں اسی کو وہ چاہتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کو میں چاہتا ہوں اب وہ مرنا نہیں چاہتا اور وہ نہیں چاہتا تو میں بھی نہیں چاہتا اور دوسری طرف اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ مرے اور دوسری طرف اس کے نہ چاہنے کی وجہ سے میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ نہ مرے اس لیے کسی کام کے کرتے وقت مجھے تردد نہیں ہوتا لیکن اس کی موت کے وقت مجھے تردس ہوتا ہے اتنا زیادہ پیار ہے مجھے سے. اللہ نے ان میں سے کہ ہاتھ پاؤں کا مانا کہ اس کا ہاتھ اس کی بات نہیں مانتا میری بات مانتا ہے اذان ہوئی کان نے جا کر دل کو بتایا کہ اذان ہو گئی دل نے پاؤں کو کہا اٹھ چلو مسجد میں یا دل نے پاؤں کو کہا بیٹھے رہو ہم نے نہیں جانا تو آڈر رب کا آیا مسجد میں آنے کے لیے اس کے دل نے کہا نہیں جانا تو پاؤں اس کا ہوا یا رب کا ہوا اس کے پاؤں نے اس کی مانی تو اس کا پاؤں ہوا یہ مسجد میں آ گیا اس کا پاؤں رب کا ہوا اس لیے کہ اس نے رب کی مانی ہے دل کی نہیں مانی یہ مانا ہے ہاتھ پاؤں بننے کا یہ معنی نہیں جو صوفی کہتے ہیں کہ بندہ رب ایک ہو جاتا ہے رضب اللہ میں اس کا میں اس کا میں اس کا یہ بات جو ضمیریں ہیں پندرہ مقامات اس حدیث میں ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ضمیر اور اس کی ضمیر استعمال کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے رب ربی ہے اور وہ وہی وہ ہے مجھ سے مانگے تو میں دیتا ہوں مانگنے والا بندہ ہی رہتا ہے دینے والا رب ہی رہتا ہے ایک نہیں ہو جاتا مجھ سے پناہ مانگے تو میں پناہ دیتا ہوں کمزور لاچار بندہ ہی رہتا ہے اور پناہ دینے والا رب ہی رہتا ہے ایک نہیں ہو جاتا جب رو نکلے تو میں تردد کرتا ہوں جس کی روح نکلتی ہے وہ بندہ ہے جو نکالتا ہے وہ رب ہے ایک نہیں ہوگا تو یہ طریقہ ہے رب کا وری بننے کا رب کا دوست اللہ کے فرائض ادا کیے جائیں اس کے بعد نفلی عبادات کی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے اب بتاؤ کہ شیطان کا ولی بننے کا کیا, کیا طریقہ ہے بنیادی طور پر تو رب کی نافرمانی کرو بات کرو شیطان کا ولی بن جاؤ گے مزید شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے پھر باقاعدہ طور پر چلے کاٹے جاتے ہیں اور وہ چلے ٹوٹل کفر اور شرک ہوتا ہے ٹوٹل اکتالیس دن نہر کے کنارے کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے وہ کہنا ہے شیطان کو پکارنا ہے وہ کچھ بھی ہو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شیطان آ جاؤ مولانا لکھمی صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ معین الدین اللہ تمام بزرگ علماء پر ایمان پر فوت ہونے والوں کے درجات بلند فرمائے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا کہتا ہے میں کہ مجھے کسی نے ایک وظیفہ بتایا تھا میں کرنے لگ گیا تو ایک بابا سا آ گیا جنگل میں میں تھا تو وہ میں تو اس کو دیکھ کر ڈر گیا میرے منھ سے حوض بلّہ میں شیطان جو نکل گیا تو وہ بھاگ گیا تو یہ کیا ہوا میرے ساتھ تو انہوں نے پوچھا وہ وظیفہ کیا تھا کہنے لگا یا ازازیل یا ازازیل پڑھتا تھا میں تو کہنے لگے کہ یا ازازیل رب کا نام تو ہے نہیں شیطان کا نام ہے یہ تو جب تو اس کو پکارتا تھا اس نے آنا ہی تھا اور تو نے حوز باللہ پڑھی تو بھاگ گیا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو وہ جب آتا ہے آ کر پھر اس مذاکرات ہوتے ہیں اگر تو کمزور قسم کا آدمی ہو اس کے لیے وہ بابا جی بن کر آتا ہے بسا اوقات کہے گا میں عبد القادر ہوں بس اوقات کہے گا میں علی ہوں اور اگر کوئی تھوڑا مضبوط آدمی ہو تو اس کے لیے وہ غلام بن کر آتا ہے کہتا ہے آکا حاضر ہوں کیا حکم ہے اور اگر کمزور آدمی ہو تو اس کے आता آتا ہے کہتا ہے بیٹے کیسے آئے ہو بیٹھ جاتا ہے जी ہاں क्या جی کیا چاہتے ہو جی میں چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کی چوریاں بتانا جہاں منگنی ہوئی وہاں تڑوانا جس کے ساتھ عشق ہے اس کے ساتھ جوڑنا اور مردے ملوانا اور میں چاہتا ہوں طلاقے دلوانا اس سے ٹوٹ جا اس کے ساتھ جڑ جا اور میں چاہتا ہوں یہ سب کچھ چاہتا ہوں میں چوریاں بتانا چاہتا ہوں کہتا ہے بیٹے یہ کوئی مسئلہ نہیں سب ہو جائے گا تم یہ یہ کام کر کے آؤ وہ اس کو جو کام بتاتا ہے وہ سارے کے سارے کفر ہوتے ہیں اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے سب کو بچائے یا تو زناکاری کا حکم دے گا اور ایک بار نہیں مسلسل فلاں ڈیٹ کو ہر مہینے کرنی آپ کو یا کچرا کھانے کا حکم دے گا گند کھانے کا یا معصوم بچہ کسی کا پکڑ کر دبا کرو اس کی کھوپڑی پر یہ لکھو یا نعود بلّلہ قرآن حکیم کو کچرے کے نیچے دباؤ یا نود بلّہ واش روم جہاں گند کرتے ہو وہاں پہ قرآن لکھو یا نوود بلّہ قرآن کے اوپر بیٹھ کر نہاؤ نوود بلّہ یا نواد بلّہ پیشاب کے ساتھ کوئی قرآن کی آیات لکھو ان کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کہے گا کئی دن کے وظیفے کروانے کے بعد اور جب وہ کر گزرے گا تو پھر وہ کہے گا ہاں اب تم میرے بندے بن گئے ہو اب تم رب سے کٹ گئے ہو اب پکے میرے ہو گئے ہو اب میرے ایجنٹ بن گئے ہو دوسرے لفظوں میں میرے ولی بن گئے ہو اب میں تجھے ذمہ داری بھی دوں گا نوکری بھی دوں گا پھر وہ بابا عامن شہباز کلندر بن کر کسی قبر پہ حجر پہ آج کل تو کمرشل پلازوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے وہ لوگوں کو قسمت کے حال کو بتا رہا ہے کوئی کاٹ پلٹ کا ماہر کوئی یہ کوئی وہ تو یہ اس کے یعنی بہت بڑے بڑے اولیاء یہ ہیں اور روٹین میں تو رب کا ہر نافرمان شیطان کا ولی ہوتا ہے پھر ان کا کام یہ ہے کہ شیطان جاتا ہے کسی نہ کسی بندے کو تکلیف دیتا ہے اور وہ پتا ہے کہ یہ کمزور حقیقا ہے بھاگا بھاگا میرے ولی کے پاس ہی جائے گا اس کے پاس جاتا ہے اور وہ مستقل اس کے گلے میں شیطان کا توق ڈال کر مستقل اس کو رب شیطان کا بندہ بنا دیتا ہے اور ایسا کر دیتا ہے کہ یہ اتارے گا تو دیکھنا تیرا کیا ہے ہوتا ہے گیارہ گلاس گیارہویں والے کو دینے ہیں اس کو کہو اس دفعہ دس دے دو کہتا میری بھینس مر جائے گی میری بھینس مر جائے گی تو یہ کیا بات ہوئی تیری بھینس کیوں مر جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ماننے والے زیادہ ہیں یا نا زیادہ ہیں نافرمان زیادہ ہیں تین چار پرسنٹ ہیں نمازی ان میں سے بھی شاید ایک پرسنٹ ہوں اچھے عقیدے والے اور یہ ہے مسلمانوں کا حال اور جو کافر ہیں وہ ویسے مسلمانوں سے زیادہ ہیں تو اللہ کے ماننے والے تھوڑے ہیں اور نافرمان زیادہ ہیں اس کے باوجود اللہ تو کسی کی بحث نہیں مارتا اور تو میری بات نہیں مانتا میں تیری بحث مارتا ہوں میں تیری روٹی بند کرتا ہوں اللہ دوبارہ کا اتارا تو ایسا نہیں کرتا اور یہ گیارہ کلاس ظالم رب والے اس کو ملتے ہیں اور اگر دس کر دو تو کہتا میں تیری بحث مارتا ہوں کمینہ ہوا نا آخری درجے کا کمینہ ہوا تو یہ ہے ابلیس اور یہ ہے طریقہ اس کا دوست بننے کا اب آخری بات میرے عزیز بھائیو یہ ہے کہ آپ کے سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا ولی ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ آپ کو صاف سمجھا دیا میں نے اگر ایمان اور تقوا ہے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری ہے اماٮٔی اللہ امنت الرسولہ فولا کمادین عنامہ اللہ علیہ میرا نبیین یہ اللہ کے اولیاء کے مراتب ہیں و صدیقین و شہدا و صالحین جو اللہ کے رسول کی تعداد کرے گا وہ نبیوں میں کے ساتھ ہوگا صدیقوں کے ساتھ ہوگا شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور عام نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا یہ اللہ کے اولیاء کے مراتب ہیں اور شیطان کے اولیا کے مراتب کیا ہیں یہ کتب ہے یہ ابدال ہے اور یہ مجذوب ہے یہ مجذوب ہے مطلب پاگل ہے پاگل ہو گیا تو بولے ولی ہو گیا ایک پیر صاحب کسی کے گھر آیا تو ہمارا ایک ساتھی کہتا ہے کہ مجھے لے گئے بھی آؤ میں اپنے پیر سے ملواتا ہوں بھائی ولی ہے بہت پہنچا ہوا تو نماز کا ٹائم ہو گیا میں نے کہا چلو جی سارے اٹھو نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے بیٹے آپ جاؤ میں آ, میں آ, پڑھ لوں گا جب ہم واپس آئے تو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس نے کہا جی آپ تو کہتے تھے میں بھی آ جاؤں گا تو آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی تو کہتا ہے اس کا ایک مرید کہتا ہے حضرت مدینہ میں پڑھ کر آئے ہیں تو گھر والا کہتا ہے روٹی کھانے ادھر آ جاتا ہے نماز پڑھنے میں جانا جاتا ہے روٹی بھی وہاں جا کر کے ہے یہ کیا بات ہے تو یہ جتنے بھی ہیں ظالم نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے شیطان کے ولی شیطان کی طرف بلاتے ہیں رحمان کے ولی رحمان کی طرف بلاتے ہیں کیا فرماتے ہیں رب اللہ علیہ کرام کافر اولیہ احمد تعبوت جو کافر ہیں ان کے دوست تاوت ہیں نورمات وہ ان کو نور سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں اور جو مومن ہیں اللہ, اللہ, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اللہ ولی اللہ عمانو یخر جو ظلمات نور وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے اور جو تاغوت ہیں وہ اپنے اولیاء کو نور سے ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ بڑا واضح قسم کا فرق ہے شیطان کے ولیوں کا اور رحمان کے ولیوں تو کسی کی ملائد شک نہ کرو سب ولی ہیں سب بلی ہیں دیکھو اگر تو اللہ اس کے رسول کی تعداد کرتا ہے تو پھر ش... وہ رحمان کا ولی ہے اور اگر ان کی نا فرمانی کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کا ولی ہے ولی انکار نہ کیا کرو پھر وہ شیطان کا ولی ہے اور ان سے کہو کہ مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان کی مان کر رحمان کی بات کا انکار کر کے بندہ شیطان کا ولی بنے گا گیا رحمان کا بنے گا تو یہ رحمان کی نہیں مانتا شیطان کی مانتا ہے یہ اس کا ولی ہے اور رحمان کے ولی وہ ہیں جو اس کی مانتے ہیں اللہ تبارہ کا بطالہ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ ماں آ رہا